بسم اللہ الرحمن الرحیم چھپنواں مکتوب مریت کے پہلے مرتبہ کے بیان میں برادرم شمس الدین صلی اللہ تعالی جانو کے مریت کے مرتبوں میں پہلا مرتبہ شریعت کا راستہ ہے جب مریت شریعت کے احکام کی شرطوں پر قائم رہ کر چلتا رہا اور شریعت کی حدود کی پوری طرح حفاظت کی پھر ہر طرح اس کا حق بھی ادا کیا تو اب چاہیے کہ وہ اپنی ہمت کو بلند رکھے تاکہ شریعت کا حق ادا کرنے کی برکت سے اور عالی ہمتی کے توفیل طریقت اپنا جلوہ دکھائے وہ دل کا راستہ ہے جب طریقت کی شرطیں کما حقو ادا کر چکا اور ہر طرح بجا لایا تو اپنی ہمت اور بھی بلند کرے جیسا کہ کہا ہے کہ بے ہمت مرید کی کہیں رسائی نہیں ہمت کی برکت سے خداوند تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور حقیقت کے معانی جو سالقوں طالبوں اور صادقوں کے اعلیٰ مقام ہیں اس کو دکھائی دینے لگیں گے جیسا کہ کہا گیا ہے مذہبی خیال استیں کے بے شراح و طریقت کشائندت ہمیں راہ طریقت بے شریعت نیست واصل حقیقت طریقت نیست حاصل بیق دیگر تعلق ہر صہ دارد کسے شان تفرقہ کردن نیارد یہ خیال ہی خیال ہے کہ بغیر شریعت پر چلتے ہوئے طریقت کا راستہ تجھ پر کھول دیا جائے گا بغیر شریعت کے طریقت کام آنے والی نہیں ہے اور بغیر طریقت کے حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی ان تینوں کو ایک دوسرے سے ایسا لگاؤ ہے کہ کوئی شخص ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا جب سچے مرید پر یہ مطلب ظاہر ہو گیا تو سب باتوں سے منہ پھیر کر اسی کی تلاش و جستجو میں محنت اور مشقت کے لیے کمر باندھ لے اب اگر ہزاروں مرتبہ بھی دنیا اور عقبہ کی نعمتیں اس کے سامنے لائی جائیں تو وہ کنکھیوں سے بھی نہ دیکھے اور غیر خدا کا نام سنے تو اس کو بت اور زنار سمجھے اس سے اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور انسان کے لیے تنہائی اور لوگوں سے بے تعلقی اور مفلسی سے بڑھ کر کوئی سخت مصیبت نہیں کیونکہ یہ صفتیں مردے کی ہیں زندہ کی نہیں یہ باتیں خواہشات کے مارنے سے حاصل ہوتی ہیں لہٰذا یہی سب اس کے مقصد بن جاتے ہیں اگر کسی کو دیکھو کہ ان باتوں کے حاصل کرنے کی خواہش اس میں نہیں ہے تو سمجھ لو کہ طریقت کی جھلک اس پر نہیں پڑی ہے ابھی تک اس نے طریقت پر آنکھ ہی نہیں ڈالی ہے اور اب تک اس کو خاطر جمعی حاصل نہیں ہوئی ہے سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ بے سر و سامانی غریبی مفلسی اور تنہائی کو خوشی سے کرے اور اسی میں مست اور مگن رہے دیکھو اور غور کرو کہ خواجہ کائنات و خلاصہ موجودات حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند سے بلند تر مرتبہ پر پہنچنے کے بعد بھی اس پر فخر و ناز نہیں فرمایا بلکہ فخر و غریبی پر آپ نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگی اور فرمایا اللہم اہینی مسکینوں و امتنی مسکین و شرنی فی ظمرت المساکین اے خدا ہم کو مسکینی میں زندہ اور مسکینی میں موت دے اور قیامت کے دن مسکینوں کی حالت میں ہم کو اٹھا اللہ دنیا میں وہ کیسے لوگ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے مرنے اور قیامت میں اٹھنے کے وقت ان کی طرح ہونے کی دعا مانگی اگر آپ فرماتے کہ جینے اور مرنے کے وقت ان کو ہمارے ساتھ رکھ تو یہ کوئی بڑی دولت نہ ہوتی اسی لیے فرمایا کہ ہم کو ان کے ساتھ رکھ مگر لوگوں نے کہا ہے کہ سارے جہان کا چکر لگائیں پھر بھی امید نہیں کہ کوئی مرید مل سکے یا نہ ملے جیسا کہ حضرت شیخ القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہم برسوں چاہتے رہے کہ کوئی مرید ملے مرید میں ابلیس کی صفت ہونا چاہیے تاکہ اس کا کچھ کام بن سکے اپنے کو اس کے حکم پر ہار دینا دوسری چیز ہے اور معشوق کی ارادت میں ہارنا دوسری چیز کیونکہ فرمان باہر کی چیز اور ارادت اندر کی چیز ہے اگر سلطان محمود ایاز سے کہتا کہ جا کسی اور کی خدمت انجام دے اور وہ چلا جاتا تو یہ قصور ہوتا جو جو کوئی اس جگہ حکم بجا لائے وہ بھی کچا ہے اس میں خامی ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ سر اولا مخفرتم رب کم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو یہاں جو لوگ دل کے کچے اور لالچی تھے سب دوڑے مگر پختہ دلوں اور عاشقوں نے کہا ہم کہاں جائیں شیر گفتی دگرے کن، کنم اے گر, گر تو, دگرے چھے بنمائے تو کہتا ہے کہ کوئی دوسرا معشوق تلاش کر اے سب کچھ دیکھنے والے اگر تو اپنا جیسا معشوق کو محبوب دکھا دے تو میں ادھر چلا جاؤں اے خداوند پاک و برتر تیرے چاہنے والے بہشت پر کیوں کر کنات کر سکتے ہیں اور تجھ کو دوست رکھنے والے کسی دوسرے کی طرف کیوں کر نظر اٹھا سکتے ہیں شیر گفتی کے برو حدیث ماکن کوتا اے دوست کجارم کجا یا بم تو کہتا ہے کہ چلا جا اور میری گفتگو چھوڑ دے اے یار میں کہاں جاؤں کوئی راستہ نہیں ملتا حکایت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنان سے مصر آئے تو اچھے اور عمدہ کھانوں کی رغبت سے نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کی تلاش اور جستجو میں آئے کیونکہ حلوہ روٹی اور گوشت وہاں بھی موجود تھا انہی لوگوں کا کہا ہوا ہے کہ ان کی غرض دنیا اور آخرت میں خدا کی قسم کھانا اور پینا نہیں ہے شعر در میں جان آب انب دا غذائے ماں نے ماں در ہر دو جہاں آشق نانیم روح کے عالم میں ہماری غذا انگور کا پانی یعنی شراب دیدار ہے ہم تیری طرح دنیا اور آخرت میں روٹی کے عاشق نہیں ہیں اگر بعض بہت دنوں کا بھوکا بھی ہو تو وہ کبھی نہ چاہے گا کہ مچھر اور چھوٹی جیسی غذا پیٹ میں جائے کو اس راستے میں ہزاروں خوف اور ہزاروں امیدوں سے واسطہ پڑتا ہے بہت اونچ نیچ اور مشکلات پیش آتی ہیں ہزاروں چیزوں میں لپٹاتے ہیں اور ہزاروں رنگوں میں ڈبو کر نکالتے ہیں جب یہ کسی تجربہ کار اور پختہ روزگار پیر کے سائے میں رہے گا تو طبیب حاض کی طرح ہر مرض اور کا علاج مختلف طریقوں سے کرے گا اور ہر شورش اور سودا کے لیے دوسرا ماجون بنائے گا یہ سب باتیں تو آسان ہیں لیکن اگر اپنی سے چلے گا تو بڑے خطرے میں پڑ جائے گا لین خلا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا کوئی دین نہیں یہ مشائقین ردوان اللہ علیہم اجمعین کا کہا ہوا ہے اور اسی گروہ نے کہا ہے کہ جس مرید کے دل میں اس اس کام کی ارادت پیدا ہوتی ہے اس کی مثال اس چونٹی جیسی ہے جو چاہتی ہو کہ پورب یا پچھم سے کعبہ جائے اگر اپنے پاؤں سے آپ چلے گی تو ہزاروں سال چلنے پر بھی کعبہ تک پہنچنا ناممکن ہوگا اجان کا خطرہ بھی ہے لیکن اگر وہ کبوتر یا باز کے پر کا سہارا لے تو پہنچ جانا بالکل آسان ہوگا چونٹی کا صرف اتنا کام ہوگا کہ کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جائے جب پروں کا سہارا لے لیا اپنے چلنے کے ارادے کو چھوڑ دیا اور اس کا کام کبوتر کے ارادے پر موقوف ہوگا اگر اپنے ارادے چلی تو کبوتر کے ساتھ کابہ نہ پہنچ سکے گی شیر مورے مسکین ہو سے داشت کے در کا برسد دس در پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید غریب چونٹی کی تمنا تھی کہ کعبہ پہنچے کبوتر کے پاؤں سے لپٹ گئی اور اچانک کعبہ پہنچ گئی اسی طرح مرید کے لیے پیر کبوتر کا کام کرتا ہے اب مرید کی مثال کمزور چونٹی جیسی ہے جب اس نے کسی پیر سے تعلق پیدا کر لیا تو وہ اپنی راہ سے چل کر اسے منزل تک پہنچا دے گا بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کی ذات میں خدا کو دیکھے کیونکہ مرید کے لیے پیر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا کو دیکھے دیکھنے کا مطلب ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ خدا کی صفات ارادہ اور افعال کا جاننا اور پہچاننا ہے کہیں غلطی میں نہ پڑ جائے جو شخص طریقت کے راستے میں پیر کے کہنے پر چلے گا اس کا نام پیر کا مرید ہے اور جو کوئی اپنی خواہش اور مطلب پر چلے گا وہ اپنی مرادوں کا مرید ہے پیر کا نہیں لوگوں نے کہا ہے مرید کو ایسا پیر پرست ہونا چاہیے جیسا فرمایا ہے مہیت رسول فقط اطلّہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے خدا کی پیروی کی اس وقت وہ ساتھ آتی ہے کہ سارے اعتراض درمیان سے اڑ جاتے ہیں پیر کی حالت قول فعل اور روش پر کسی طرح کا اعتراض نہ کرے اور ظاہری اور باطنی طریقے سے خود کو پیر کے تصرف و قبضے میں دے دے اور اپنے لیے چون و چرا کا دروازہ بند کر لے اور حاجتوں کا دروازہ کھول دے اور بغیر اس کے حکم کے ایک قدم بھی نہ چلے اب پیر کی ہمت اور برکت سے یہ ممکن ہے کہ وہ مرید کو منزل تک پہنچا دے اب پستی سے بلندی پر لے آئے اب مریدی سے پیری کی مسنت پر بٹھا دے اے بھائی جس کو اس کے لائق بنایا گیا ہے اس میں یہ باتیں جو تم نے سنی بغیر تکلیف و مشقت کے بنی بنائی موجود ہیں مگر کم اور بد نصیبوں کو جب کوئی حصہ نہیں ملا تو ہمارے لیے سخت مشکل اور محال ہے ایک شخص کے سر پر اپنے فضل و عطا سے مہربانی کا تاج رکھتا ہے اور ایک شخص کے کلیجے پر انصاف کے قید خانے میں قہر کا داغ لگاتا ہے اور ایک شخص کو جلال و عظمت کی آگ میں جھونک دیتا ہے اور ایک کو اپنے جمال کی روشنی سے نوازتا ہے مٹی اور کوڑے کرکٹ سے اس نے ایک شخص کو پیدا کیا اور حسرت و افلاس کی پوشاک پہنائی اور اس کا ظلم و جہول نام رکھ کر سارے جہان میں ڈھنڈورا پیٹ پیٹ دیا اس کے بعد سات لاکھ برسوں کی عبادت کرنے والے کو اس کے استقبال کا حکم دیا اور فرمان ہوا کہ وہ سج دے جو کل کل اعمال کا نچوڑ ہیں اور تمہارے حالات او احوال کے اثرار ہیں اس کے سر پر نچھاور کر دو اے بھائی جب رحمت کے دریا میں مغفرت و بخشش کی طغیانی آتی ہے تو سارے گناہ اور لغزشیں بہا لے جاتی ہے اور سب ایب ہنر بن جاتے ہیں کیونکہ گناہ اور لغزشیں لم یکن یعنی نہیں رہنے والی ہیں اور رحمت لم یزل ہمیشہ رہنے والی ہے لم یکن لم یزل کی برابری کہاں تک کر سکتا ہے اس آب و گل کے ساتھ اس کا کام رحمت کی بارش کرنا ہے ورنہ ہمارے سیاح بخت وجود کی کیا مجال تھی کہ اس مالک الملک کے فرش کے کنارے پر بھی قدم رکھ سکتا کتنے شراب خور جو شیطانی باتوں میں گھلے ملے رہے اور اس کا اور اس ان کا زمانہ گندی خواہشوں اور ناپاکیوں میں گزرتا رہا یک بیک فتوح غیبی سے اس کے مقبول ہونے کا ایک قاصد ظاہر ہوا اور اس نے کہا الحبیب یقر او کا سلام و یقول علی مکا کلام حبیب تجھ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے مجھ کو تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے وسلام